اور کسی طرح تو دیکھیں جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک کرب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے